أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبسرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنتقون سورہ زاریات سورت کا مقصد اسبات القیامہ بے و وب صورت میں قیامت کا اسبات کیا گیا ہے قیامت کے دن کو ثابت کیا گیا ہے مختلف گواہوں کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ گزشتہ صورت میں بھی اس بات قیامت کیا گیا تھا اس صورت میں اس مضمون پر مزید ترقی یہ کی گئی ہے اور اس صورت میں بھی روز آخرت اور قیامت کا اثبات کیا گیا ہے صورت کے آغاز میں ہواؤں کو اور چار شواہد ذکر کیے گئے ایک قول کے مطابق ساروں سے مراد ہوائیں تھیں اور دوسرے قول کے مطابق ذاریات سے مراد ہوائیں حاملات سے مراد بادل جاریات سے مراد کشتیاں اور مقسمات سے مراد فرشتے یہ قیامت کے اس بات پر ذکر کیے گئے پھر اگلی گواہی ذکر کی گئی آسمان کی اور زجر دیا گیا بے انکار القیامہ زجر دیا گیا بے انکار القیامہ یہ پھر زواجر دیے گئے منکرین قیامت کو اور آیت نمبر پندرہ سے بشارت دی گئی ایمان والوں کو اور بشارت دی گئی منقادین کو کیونکہ قرآن ہمیشہ زجر اور تخویف دیتا ہے تو ساتھ میں منقادین اور تاب داروں کو بشارت اور خوشخبری بھی دیتا ہے اور ایمان والوں کی پانچ صفات ذکر کی گئیں تابے داروں کی پانچ صفات ذکر کی گئیں یہ ایک صفت المتقین تقوا دوسری صفت احسان تیسری صفت کہ وہ راتوں کو یہ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور رات کو بہت کم آرام کرتے ہیں اور زیادہ وقت اللہ کی بندگی میں گزارتے ہیں چوتھی صفت کہ رات کے آخری حصے میں پھر استغفار اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں کہ اللہ تیری بندگی کا حق ادا نہ ہوا اور پانچویں صفت وہ انفاق ہے مال خرچ کرنا ہے یہ پانچ صفات یہ ذکر کیے گئے یہ ابن آیات میں یہ جو چار آیات ہیں یہ تو ان آیات میں بھی بعض بادل موت پر بھی دلائل ہیں یہ اور اس کے علاوہ یہ توحید پر بھی دلائل ہیں اللہ کے تعارف پر بھی دلائل ہیں وفل ارد آیا تو یہ اور زمین میں نشانیاں ہیں یہ نشانیاں یہ توحید کی بھی ہیں اور یہ نشانیاں یہ اثبات آخرت پہ بھی ہیں باس بادل موت پہ بھی ہیں وفیل ارد آیا تو اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے سورحامی سجدہ میں زمین میں جو یہ فصلیں پیدا ہوتی ہیں زمین سے فصلوں کا نکلنا اسے بعض بعد الموت پر بطور دلیل کے پیش کیا گیا تھا کہ زمین میں دانہ گرتا ہے بارش برستی ہے یہ اور اس سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں اسی طرح یہ ایک مردہ زمین وہ بارش کے ذریعے وہ تازہ ہو جاتی ہے یہ اور سبزہ اس میں اگتا ہے اور وہ مردہ زمین وہ زندہ ہو جاتی ہے یہ تو اسی طرح مردے یہ بھی آخرت میں زندہ کیے جائیں گے زمین میں یہ نشانی ہے اسی طرح یہ اگلے رقو میں جو اقوام مقضبہ ہیں اور اقوام یہ ان کی ہلاکت کی نشانیاں وہ بھی اسی زمین پر ہی واقع ہوئی ہیں اور آج ان اقوام کے کھنڈرات ہیں ان کی ہلاکت یہ ہوئی ہے تو زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے و فل ارد آیات للمکن اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے کہ جو یقین کرتے ہیں جن میں جو شک نہیں کرتے لیکن کائنات کے ان دلائل میں وہی بندہ غور اور فکر کرتا ہے جس کا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ ہو ورنہ یہی انسان ہے کہ جو روزانہ یہ کائنات کے ان دلائل کو دیکھتے ہیں لیکن غور اور فکر نہیں کرتے وفی انف سے افلا تو یہاں پہ یہ تین دلائل یہ ذکر کیے گئے ہیں زمین پھر اگلی آیت میں آسمان اور درمیان میں انسان وفی انف سے افلا تو اور تمہارے نفسوں میں بھی دلائل ہیں تمہاری ذات میں بھی دلائل ہیں افلا تب یہ کیا تم نہیں دیکھتے کیا بصیرت سے کام نہیں لیتے کیا تم ان دلائل کو نہیں دیکھتے یہ انسان کے اپنے نفس میں بھی یہ ایک چھوٹی کائنات ہے یہ آج پورا علم تب یہ انسان کے بدن سے ہی ہیومن باڈی سے ہی بحث کرتی ہے اور انسان نے آج تک انسان کے اندر یہ جو سسٹم اور یہ جو نظام کام کر رہا ہے تو آج تک انسانوں نے انسانی بدن سے یہ بحث اور یہ تحقیق یہ مکمل طور پہ نہیں جانی بلکہ صرف اس کا ایک چھوٹا سا حصہ وہ جانا ہے کیونکہ انسان کے اپنے نفس میں بھی اتنے دلائل ہیں انسان کے اپنے وجود میں اتنے دلائل ہیں تو انسان کے نفس میں بعض بادل موت پر دلیل کہ انسان ایک حقیر قطرے سے اور نطفے سے یہ پیدا کیا گیا ہے اور پھر ایک کامل انسان اس سے بن جاتا ہے تو اسی طرح وہ ذات اور قرآن اسی سے بار بار استدلال کرتا ہے کہ وہ ذات کے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا تو دوبارہ اس کے لیے تمہارا پیدا کرنا یہ کیا مشکل ہے حالانکہ پہلے تمہیں عدم سے وجود بخشا ہے اور جب اب جب تمہارا یہ بدن یہ بن گیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے کیا مشکل اسی طرح انسان پر یہ مختلف احوال آتے ہیں بچہ ہے پھر اس کے بعد جوانی ہے پھر بڑھاپا ہے اور انسان کے یہ مختلف احوال یہ تغیر یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایک دن یہ آنے والا ہے وفی انف و سکم افلا اور تمہاری ذاتوں میں اور تمہاری ذات میں تمہاری تمہارے نفسوں میں نشانیاں ہیں افلا تب کیا تم نہیں دیکھتے وفق وفص سما ارسق کم یہ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے یہ آسمان میں تمہارا رزق ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مسبب ذکر کیا ہے مراد سبب ہے یعنی رزق پیدا کرنے کا جو سبب وہ بارش ہے مراد وہ لیکن انسانوں کے رزق کا جو فیصلہ ہے تو یہ بھی اوپر آسمان سے ہی ہوتا ہے وفما اے تو اس میں قرآن یہی تسلی دیتا ہے کہ اے انسان تم دنیا کے پیچھے تم یوں پاگل بنے ہوئے ہو حالانکہ تمہاری روزی اور تمہارا رزق یہ آسمان میں ہے و فسما رزق اور آسمان میں تمہارا رزق ہے وماتوعن اور وہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے تم سے کیا گیا وعدہ وہ بھی آسمان میں ہے مطلب یعنی قیامت کا فیصلہ جس طرح صورت کے آغاز میں ذکر کیا گیا کہ ان نماتو ادو ن لسادق و ان یہ قیامت کا فیصلہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا یا اسی طرح جنت جہنم اور عالم بالا یہ سارے یہ آسمان میں ہی ہیں وماتو آدون اور وہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وفص سما ارسک و کم وماتو مفسرین نے یہاں پہ بعض واقعات ایسے ذکر کیے ہیں جیسے مثلا ابن جریر نے اور پھر اس سے ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے ایک عالم واصل الحدب یہ ان کا ایک قصہ ذکر کیا ہے کہ واصل اللہ ایک عالم تھے انہوں نے جب یہ آیت پڑھی وفص سما ارزق تو انہوں نے کہا کہ میرا رزق یہ آسمان میں ہے اور میں اسے زمین میں تلاش کر رہا ہوں اور پھر وہ جنگل اور بیابان میں چلہ کاٹنے کے لیے وہ چلا گیا اور پھر ان کے لیے وہ بنا بنایا رزق وہ آتا تھا تفاصیر میں ایسے قصے کہانیاں یہ بھی نقل ہوئی ہوتی ہیں یاد رکھیں لوگ پھر انہی قصے کہانیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا کے کام کاج وہ چھوڑ کر پھر اسی طرح جنگلوں بیابانوں میں وہ چلے کاٹتے ہیں اور مسلمانوں میں یہ جو پیری مریدی اور یہ چیزیں اور یہ چلے کاٹنے کی جو یہ یہ جو طریقہ بنا ہے تو یہ انہی قصے کہانیوں سے بنا ہے وفِ سما رسق اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان یہ اس کا اصل اس کی اصل نظر وہ اللہ کی ذات پر ہی ہو اس کی اصل نظر وہ اللہ ہی کی طرف ہو کہ میرے فیصلے میرے میرے فیصلے یہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتے ہیں لیکن دنیا میں جو اسباب ہیں انسان اسی کو اختیار کرتا ہے وفصما ارسق و اور آسمان میں تمہاری روزی ہے اور تمہارا رزق ہے وہ ماتوعن اور وہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے فورب سما ا یہ اس صورت میں چھٹی قسم ہے چار صورت کے آغاز میں ذکر کیے گئے اور پھر آیت نمبر سات میں الْحُبُقْ وہ سما ذات الحبک وہ پانچویں قسم تھی اور یہ یہاں پہ چھٹی قسم ہے فورب سما اولاد پس قسم ہے کہ آسمان, آسمان اور زمین کے رب کی کہ ان لحق کن بے شک یہ جو ہاضمیر ہے تو یہ اسی روز جزا کی طرف اور قیامت کی جانب فورب وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لحقن تو بس قسم ہے یہ آسمان اور زمین کے رب کی ان نحو کہ بے شک یہ روزے جزا یہ حق ہے مثلا ان نکم تنتقون اس سے پہلے یہ تین دلائل یہ ذکر کیے گئے زمین نفس اور آسمان تو اب اسی آسمان اور زمین کے رب کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ بے شک یہ بعض بادل موت یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھانا لحقن یہ یقیناً برحق ہے کیسے برحق ہے مسلم انکم تنتقون ویسے جیسا کہ تم بولتے ہو جس طرح انسان کو اپنے بولنے میں کوئی شک نظر نہیں آتا اور جیسے اسے اپنے بولنے میں کوئی شک نہیں ہوتا تو اسی طرح یہ قیامت یہ بھی اسی طرح بر حق ہے ان لحق حق بے شک یہ روزے قیامت اور یہ روزے جزا اور سزا یہ حق ہے مثل ما انکم جیسا کہ تم بولتے ہو تو قیامت بھی اسی طرح یہ حق ہے وفل ارد آیا تو لل مکن اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے وفی انف اور تمہاری اپنی ذات میں بھی نشانیاں ہیں توحید کی اور بعض بادل موت کی یہ افلا تبصرون کیا تم نہیں دیکھتے وف رسک و اور آسمان میں تمہارا رزق ہے وہ توعدون اور وہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے فوا رب فوا یہ واو یہ قسم کے لیے بس قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ ان نہ لحقن بے شک یہ روز جزا اور سزا یہ قیامت کا دن لحقن یقینا برحق ہے مثل ما انکم تنتقون جیسا کہ تم بولتے ہو جیسا کہ تمہیں اپنے بولنے میں کوئی شک وہ نہیں ہوتا اسی طرح قیامت کے اور روز آخرت کے اور روز جزا اور سزا کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین